کیا ہم انہیں جو اعمان لائے اور اچھے کام کیے انجیسا کر دیں جو زمے میں فساد پھیلاتے ہیں اہم ہزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں